لِلْفَلَا هَادِيَ لَا وَأَشْهَدُ وَاللَّهَ إله إِلَّا لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبُّهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرَ الْحَدِيحَ دِيُّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَى وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزنی ان اشکور نمت گلتی انالا والی دہیا اصل و اصلی فی زب تولئی کب من مسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم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 كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَتَأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاءَ لِيَغْيِزَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَزِيمًا حضرت محترم یہ ایک اللہ کی فطرت ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں کے اندر معاملات میں دن پھرتے رہتے ہیں جس انسان کو بھی اللہ زندگی سے نوازتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہر دن کو ہر ہفتے کو ہر مہینے کو کئی مرتبہ دیکھتا ہے اور یہ بھی ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر یہ بات واضح طور پہ فرمائی ان عزت کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض مینہا حرم اللہ نے جب سے زمین و آسمان بنایا ہے اس وقت سے اللہ نے دنیا کے اندر مہینوں کی گنتی بارہ بنائی ہے اور جب یہ کائنات بنائی ہے اسی وقت ان بارہ مہینوں کے اندر چار مہینوں کو دوسروں سے حرمت عطا کی ہے جن چار مہینوں کو حرمت دی ہے ان میں تین مہینے ایسے ہیں جو پی در درپے آتے ہیں دو مہینے جو پیچھے گزر چکے زیقات، زی الحج، اسلامی اعتبار سے گیارہواں اور بارہواں مہینہ اور تیسرا محرم یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ یہ تین مہینے ایسے ہیں جو پیدرپے پی آتے ہیں جن کو اللہ نے دوسرے مہینوں سے حرمت عزت عطا کی ہے اور ان مہینوں میں یوں تو ہر وقت ہی گنا کرنا منع ہے لیکن ان مہینوں میں خاص طور پہ اللہ نے فرمایا تم لڑائی جھگڑے سے قتال سے ایک دوسرے پہ ظلم سے باز آ جاؤ اور جو چوتھا مہینہ ہے اس کا نام ہے رجب یہ شادان سے پہلے آتا ہے یہ چار مہینے ہیں جو اللہ نے فرمایا منہا اربات حرم چار حرمت والے مہینے ہیں لیکن نہ ہمارے لیے زیقاد حرمت والا نہ ہمارے لیے ذیل حج حرمت والا نہ ہمارے لیے رجب حرمت والا صرف حرمت ہے تو صرف محرم کے دس دنوں کی یہ کون سا دین ہے جو اللہ کے مقابلے میں ہم نے کھڑا کر لیا ہے کیا اللہ نے جو کہا ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے الیس اللہ بکافن عبد اللہ پوچھتا ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے وما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا وذیرا لوگو یہ بتاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تمہارا نبی بنا کے بھیجا ہے کیا یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا خوشخبری دینے کے لیے کافی نہیں ہے کیا کسی اور مولوی کی کسی اور امام کی کسی اور فرقے کی ضرورت پڑ گئی ہے جو اللہ کے نبی نہیں بتا سکے وہ ہمیں بتائے گا اور ان, ان باتوں کو کہا کی بارہ مہینے جو بنائے ان میں چار حرمت والے الدین القیم یہ تمہارا مستحکم دین ہے تو ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے مستحکم دین کے اندر خودی ہی ڈال رہے ہیں اور پھر جب بھی محرم آتا ہے یقین مانیے ایک مسلمان کی حیثیت سے جتنا دل زخمی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا صرف یہ سوچ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان پہلے ہی کون سے حالات اچھے ہیں کہ ایسے حالات میں اور ایسی بات کی جائے جس سے مسلمان اور زخمی ہو جائے یہ سوچ کے خاموش ہوتے ہیں لیکن بد یہ ہے ہمارا سارا میڈیا ہماری حکومت کی ساری مشینری اور وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہی اسلام کی عمارت کو ڈھانا ہے اسے برباد کرنا ہے وہ ہر آنے والے دن میں اپنی زمان درازی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اعتراض ان پہ کیا جاتا ہے جن کی تعریف اللہ کرتا ہے میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی کچھ یہ سورت فتح کی آخری آیات ہیں نام لے کے اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وباح اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے ہیں اللہ کہتا ہے میرے ہیں ہمیں اعتراض کریں ان کی زندگی پہ اعتراضات کریں اور انہیں بد عانت ظاہر کریں ان کے متعلق ایسی ایسی باتیں کریں جو ایک مسلمان اچھا مسلمان اپنے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تو اگر یہ ہمارے اسلاف ہمارے بڑے ہمارے دین کے ستون جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا اگر یہی بد عانت تھے تو ہمارے پاس دین کہاں سے آ گیا میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے چند وہ باتیں جو بڑی شا اللہ مکاری کے ساتھ مسلمانوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے خصوصا ہمارا نوجوان طبقہ جو سکول و کالج میں پڑھتا ہے اور وہ اپنے دین کے متعلق زیادہ معلومات نہیں رکھتا ان کے کانوں میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں ان کے موبائلز پہ میسج کیا جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ذہن میں سوچے کہ ہمارے اسلاف کوئی اچھے لوگ نہیں تھے حالانکہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ لوگوں اگر سچے ایماندار دیکھنے ہیں تو رسول اللہ کے ساتھیوں کو دیکھ لو اللہ کہتا ہے رسول اللہ کے ساتھی حقیقت مسلمان ہے سچے ایماندار ہے ہم کہیں ہمیں ان کے ایمان پہ شک ہے تو پھر اللہ تو سچے ہیں پاگل ہیں ہم بے وقوف ہیں ہم غلط سوچ رکھتے ہیں بدیانت ہیں ہم جو اللہ رب العزت پہ اعتراض کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ رضوان عنہم میں اس پہ راضی ہوں یہ مجھ پہ راضی ہیں اللہ ان پہ راضی وہ اللہ پہ راضی ہم کہاں سے دین کے ٹھیک آگے کہ کہیں یہ بخشے ہوئے نہیں ہیں ان کے معاملات ایسے ہیں حقیقت بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ جس دین کو ہم مان رہے ہیں یہ دین جن کی وجہ سے دنیا میں پھیلا اگر ان کے متعلق ہم بدگمان ہو جائیں گے تو اس کا فترتی نتیجہ ہے کہ ہم اس دین سے ہی بدگمان ہو جائیں گے تو جب ہم دین سے بدگمان ہو گئے ہمارے پلے کیا رہ گیا ہم میں اور مائیکل کے اندر کیا فرق ہے ہم میں اور سادھو رام میں کیا فرق ہے ہم میں اور سردار سنگھ میں کیا فرق رہ جائے گا اگر ہمارے پاس ہمارا دین ہی نہ رہا میرے عزیز بھائیوں اس کے لیے ایک ایسا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے جو مسلمان اس ہتھیار کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں وہ ہتھیار کیا ہے آل بیت کا نام لیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا اب آپ سوچیں کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا ہی بدعمل کیوں نہیں میں نہیں سمجھتا میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو مسلمان بھی ہو اور اپنے نبی سے محبت نہ کرتا ہو مسلمان بھی ہو اپنے نبی کے گھر والوں سے محبت نہ کرتا ہو ایسا ممکن ہی نہیں اور یہ بات یاد رکھیں بلکہ جو عام مسلمان ہے وہ زیادہ جذباتی ہوتا ہے اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے معاملے میں وہ دوسرے مسلمانوں سے زیادہ جذباتی ہوتا ہے تو کس طرح ممکن ہے اگر ان کا نام لے کے یہ کہا جائے کہ فلاں نے اس پہ ظلم کیا ہے ہمارے دلوں میں جوش نہ آئے ہم اس پہ انگیخ نہ ہوں اس کے خلاف کھڑے نہ ہوں کیسے ممکن ہے تو یہ ایک بطور ہتھیار بات کو استعمال کیا جاتا ہے کہ نام آلے بیت کا لیا جاتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اسلام کی عمارت گرا دیں ان میں یوں تو اتنے اعتراضات ہیں اور ہر بات کا جواب الحمد موجود ہے چودہ سو سال میں اعتراض بھی وہی ہیں جواب بھی وہی ہیں سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو اس وقت استحکا کے خلافت تھا سیدنا علی کا زبردستی خلافت لے گئے سیدنا ابو بکر اب کیا بات یہ درست ہے تو میں تاریخی حقائق میں شیعہ کتبوں میں یہ بات موجود ہے احادیث میں سیرت کی کتابوں میں اور اسلامک ہسٹری کے اندر ہی نہیں کفار نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے انسائکوپیڈیا آف برٹینیکا اس میں اور جتنی بھی مستند کتابیں دنیا میں تاریخ کی لکھی گئی ہیں اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ سیدنا دن ابو بکت کمپیٹیٹر نہیں تھے انہوں نے خلافت کے لیے لوگوں کو نہیں ابارا تھا کیسے خلیفہ بنے مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ نے اپنی زندگی میں ایک بات کہی تھی آپ نے فرمایا جب تک دنیا رہے گی میری امت قائم رہے گی میری امت کے اندر بہت بڑے بڑے فتنے آئیں گے لیکن سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی مصیبت جو میری امت پہ آئے گی وہ میری موت کے وقت آئے گی اور واقع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی تو دو انسانوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا جو اپنے ہوش و آباز قائم رکھ سکا ایک آپ کے چچا عباس تھے اور ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے یہاں بھی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں سفر کے مہینے کی آخری تاریخیں تھیں انتیس تھی یا تیس تھی جو محم نے لکھا ہے آپ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے جنازے سے واپس آئے تو آپ کے سر میں شدید درد تھا یہ آپ کی مرض الموت کا آغاز ہوتا ہے آپ گھر میں آئے تو پھر آپ کو بخار نے آن لیا آٹھ ربی ال تک آپ باقاعدہ امام کی حیثیت سے لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے بیماری کے باوجود آٹھ الاول المعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے وقت اتنا شدید بخار ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کو جب ہوش آئی تو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گود میں آپ کا سر رکھے ہوئے تھے جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے پہلا لفظ یہ پوچھا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ سب کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے کہا مجھے اٹھاؤ اٹھا کے بٹھایا گیا آپ نے فرمایا مجھے وضو کروا وضو کروایا گیا جب وضو کیا تو اٹھنے لگے تو پھر گر کے بے ہوش ہو گئے یعنی کمزوری اور نقاحت کی وجہ سے تین مرتبہ ایسا ہوا چوتھی مرتبہ وضو کیا تو نہ اٹھ سکے آپ نے فرمایا مرو ابو ابا بکر فل یوسلی بنناس ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں کیونکہ لوگ اللہ سے ملاقات سے پیچھے نہ رہ جائیں اگر میں اپنی کمزوری یا نقاحت کی وجہ سے نہیں جا سکتا تو مرو ابا بکر ابو بکر کو حکم دو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا نرم دل ہیں جب آپ کو مسلح پہ نہیں دیکھیں گے ان کا دل رقت والا ہے رو پڑھیں گے جو نماز نہیں پڑھا سکیں گے آپ عمر کو حکم دے دیجئے آپ نے غصے کے ساتھ کہا میں کہتا ہوں مرو اب بکر فلیسلی بن ناس ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے تیسری مرتبہ پھر کہا مرو عبا بکر فلیسلی بن ناس اور چوتھی مرتبہ کہا تم یوسف والی عورتوں کی طرح میرے ساتھ جگڑتی ہو میں کہتا ہوں ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں پڑھا سکت میں عشاء کی نماز شروع ہوتی ہے سیدنا آبو بکر سترہ نماز پڑھاتے ہیں سوار کے دن بارہ ربیع الاول کے دن فجر کی نماز جب لوگ پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا آپ دروازے پہ اس کی اس کی ٹیک لے کے دروازے پہ آئے آپ نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا اتنا دل خوش ہوا کہ آپ کی طبیعت اچھی ہے اور آپ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں نماز کے لیے ہماری حالت یہ تھی کہ ہم نماز توڑ کے آپ کے پاس چلے جائیں اور آپ نے حکم دیا حضرت ابو اگر پیچھے اٹنے لگے تو آپ نے حکم دیا نہیں نماز پڑھا تو آپ پیچھے چلے گے پردہ گرا دیا جب نماز ختم ہوئی تو سیدنا ابو بکر نے آپ گھر والوں سے پوچھا رسول اللہ کی طبیعت کیسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑے کے دار کی طرف چلے گئے اور لوگوں کی ایسے تھا جیسے میں جان کسی کے نہیں ایسے تھا جیسے نشے میں لوگ پھر رہے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے سنا نے تلوار نکال لی جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو کے میں اس کی گردن اڑا دوں گا حضرت ابو بکر کو پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کے دار البخا کی طرف چلے گئے تو آپ آئے مسجد میں ایک ہنگامہ دیکھا آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی لوگوں کو چیرتے ہوئے آپ سیدھے حجرہ عائشہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں جہاں آج آپ کی قبر مبارک ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں آپ ایک چار پائی پہ ہیں آپ کے اوپر ایک دھاری دار یمنی شادر ہے آپ نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے چہرہ مبارک سے چمٹ کے ماتھا چوم کے کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی آپ کو دو موتیں نہیں آ سکتی جو موت آنی تھی وہ آ چکی یہ کہہ کے کہ آپ روتے ہوئے چہرے پہ کپڑا ڈالا واپس پلٹائے لوگوں کی کیفیت دیکھی تو آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر خاموش ہو جاؤ عمر اتنے غصے میں تھے ایسی کیفیت تھی کہنے لگے نہیں خاموش ہوں گا جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا آپ خاموش ہو گئے ممبر پہ آئے اللہ کی حمد و سنا بیان کی اللہ کی تعریف کرنے کے بعد کہنے لگے جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اس کا رب فوت ہو گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا رب ہمیشہ زندہ رہے گا پھر آپ نے صورت عال عمران کی آیت پڑھی وما محمد محمد رسول یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں کد خلط من قبل رسول اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے افاتا اگر یہ فوت ہو جائیں او قتلہ یا قتل کر دیے جائیں ان قلب لے آکا بھی کم کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے یاد رکھو ہمیں جو بھی اپنی ایڑیوں پہ پھرے گا نہیں سیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور اما جی اے شدیقہ رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہیں جب میرے بابا نے یہ آیتیں پڑھی اور یہ کہا انکا نہ کا و انہم میتون اے نبی جس طرح یہ لوگ مرنے والے ہیں اسی طرح آپ بھی فوت ہونے والے ہیں تو کہتے ہیں ہر بندے کی زبان پہ یہ تھا آنکھوں میں اور ہر جگہ پھر رہا ہے یہی بات پڑھ رہا ہے جب یہ معاملہ ہوا تو سید علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے شعر تھے اسد اللہ کا خطاب آپ اللہ کے نبی نے دیا اور آپ اللہ کے نبی کے غم میں اتنے شدید کرم میں آئے کہ آپ سیدہ فاطمہ دروازہ بند کر لیا اور ہر صحابی کی کیفیت یہ تھی صرف دو شخص تھے جنہوں نے اپنے حواس بحال رکھے ایک سیدنا عباس اور دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اب اگلے مرحلے کی سوچ معاملے یہ شروع ہو رہی تھی تو کسی اسنا میں ایک آواز کانوں میں پڑی انسار جو ہے یہ سکیفہ بنو سعدہ مسجد نبی اس کا جو مین گیٹ ہے آپ اس میں داخل ہونے لگے تو دائیں طرف بالکل کونے پہ ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا ہے ابھی بھی اس کے نشانات موجود ہیں یعنی اندر سے باغیچہ بنا کے اسے چار دیواری کی ہوئی ہے بنو سا حضرت انصار جمع ہوئے انہوں نے کہا رسول اللہ تشریف لے گئے ہم نے ان کی مدد کی ہم نے سارا کچھ کیا اس لیے استحقاق ہمارا ہے ہم اپنے امیر چنتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنے گا یہ انسار کی طرف سے بات شروع ہوئی یہ آپس میں مشورہ ہو رہا تھا تو کسی نے آ کے سیدنا عمر کو بتایا کہ انسار یہ کر رہے ہیں اور اگر یہ خاموش ہو جاتے تو یہ انتشار بڑھ سکتا تھا انہوں نے کہا اس معاملے کو کسی بھی طرح کوئی بہتر صورتحال نکالنی چاہیے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ یہ تین لوگ جو ہیں یہ ثقیفہ بنو سعدہ کی طرف چل پڑتے ہیں سقیفہ بنو سعدہ کے رستے میں دو انصار ملتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے مہاجر بھائیوں کہاں جا رہے ہو کہنے لگے ہمیں پتہ چلا ہے سقیفہ بنو سعدہ میں یہ کہتے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا انہیں چھوڑ آپ جو فیصلہ کرنا ہے آپ کریں حضرت عمر کہنے لگے ایسا نہیں ہے ہم سب مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلیں گے ہم بات کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے ہمارے بھائی ہیں جو معقول بات ہوگی وہ کریں گے سنیں گے جب وہاں پہنچے تو ایک شخص ان کے درمیان کمبل لے کے بیٹھا ہوا تھا آپ نے پوچھا یہ کون ہے کہنے لگے یہ سات بن عبادہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ کیا ہوا ہے کہنے لگے یہ بخار میں ہے اس لیے انہوں نے کمبل اوڑا ہوا ہے اس وقت جب بیٹھے تو انسار نے پھر بات شروع کر دی اب ان کا جو ہے رویہ تھوڑا سا چینج ہوا جب یہ دو بزرگ، تین بزرگ مہاجرین میں سے آگئے ان میں سے ایک بولا جی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب خلافت کا معاملہ کیسے حل کرنا ہے اس کے لیے ہماری تجویز یہ ہے ایک امیر ہم میں سے ایک آپ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ساد میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس ساتھ کے متعلق انصار جو ہے فیصلہ کر چکے تھے کہ نبی پاک کے بعد آپ خلیفہ بنیں گے ان ساتھ سے ہی سیدنا ابو بکر نے پوچھا ساد تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کیا تمہارے سامنے رسول اللہ نے نہیں کہا تھا المت من القریش میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ قریش میں سے ہوگا انہوں نے کہا ہاں کہا تھا اب یہ بات یاد رکھیں صاحبہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ نہیں دیکھا کرتے کہ میرے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے یا میرے معاملات خراب ہو رہے ہیں کبھی کسی صحابی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا تھا انہوں نے کہا ہاں میں اللہ کا تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو میں یہ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے تو میرے ساتھ یہ دو نیک آدمی ہیں عمر اور یہ ابو عبیدہ ان دونوں میں سے جس کو چاہتے ہو خلیفہ بنا لو اب ابو بکر جو ہے یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے حضرت عمر کہتے ہیں اگر مجھے بھرے مجلس کے اندر کھڑا کر کے گردن کاٹ دی جاتی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا ابو بکر کی اس بات پہ دکھ ہوا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے عمر کو یہ بات کہی جائے کہ وہ خلیفہ بنے انہوں نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے ابو بکر یہ استحقاق آپ کا ہے اس لیے میں آپ کے ہاتھ پہ ایک بندہ ہوگا حضرت یہ بتاؤ جس شخص کو اللہ کے نبی نے مسلح پہ کھڑا کیا تھا تمہارا دل چاہے گا کہ اسے پیچھے کر دو انہوں نے کہا نہیں کبھی نہیں چاہوں گا انہوں نے کہا اگر نہیں تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں مسلح پہ کس کو اللہ کے نبی نے کھڑا کیا تھا انہوں نے کہا سیدنا ابو بکر کو کہا پھر بابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو یہ سبب بنا اس میں نہ تو سیدنا علی کمپیٹیٹر ہے نہ وہاں موجود ہے اور نہ ہی کسی نے سیدنا علی سے خلافت چھینی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو سنا ابوکر کے سر پہ لگایا جاتا ہے اب یہ ایسا معاملہ قدرت نے ایسے حالات بنائے ایسا معاملہ ہوا کہ خلافت کا جو چوگا تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں آ گیا اب سیدنا ابو بکر خلیفہ بننے کے بعد آپ نے جو لوگوں میں پہلا خطاب کیا تھا اس میں آپ نے یہ بات کہی تھی جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق تمہارے اندر بات کروں تو میری اطاعت تم پہ فرض ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے ہٹ کے بات کروں تو میری اطاعت تم پہ فرض نہیں ہے کیا اس کا نام آمریت ہوتا ہے کیا اس کا نام یہ ہوتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں پھر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سیدہ فاطمہ کو نہیں دی تھی پہلی بات یہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے نبی کی مال اور متا زمین کوئی بھی چیز یہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی نبی کی وراثت علم ہے کہا میری جو وراثت ہے وہ صدقہ ہوگی جو میری اور آپ کے پاس کیا تھا ایک باغ فتق تھا جو مال فہ کے طور پہ ملا تھا مال فہ اس کو کہتے ہیں جو جنگ کے بغیر مال حاصل ہو اس کا استحقاق نبی کو ہوتا ہے یا اس کے اہل خانہ وہ اس میں سے کھاتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق سے اما جی فاطمہ نے سوال کیا تھا کہ آپ باغ فدق ہمیں دیں میرے بابا کا ہے آپ نے فرمایا بیٹی اس کا جو بھی اس کی پیداوار آئے گی وہ آل بیت کے لیے ہی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت کی تقسیم سے منع کیا ہے اور کہا یہ صدقہ ہے یہ میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی نمبر دو اگر سیدنا ابو بکر کو آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ظلم کیا تھا تو میت کی جو وراثت ہوتی ہے اس میں سب سے پہلا حق اس کی بیوی کا ہوتا ہے جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے اس کی وراثت کی تقسیم میں سب سے پہلے اس کی بیوی کا ایک بٹا آٹھ نکالا جاتا ہے اگر اولاد ہو اگر اولاد نہیں تو ایک بٹا چار بیوی کو دے کے پھر آگے بڑھا جاتا ہے تو کیا سیدنا ابو بکر یا عمر نے جن کی دونوں کی بیٹیاں نبی پاک کی بیویاں تھیں اگر انہوں نے سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا تھا تو اپنی بیٹیوں کو دیا تھا اگر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں دیا تو یہ کون سا ظلم تھا جو آپ نے کیا انہوں نے تو اپنے پیغمبر کی بات اور آپ کے حکم کو مقدم سمجھا اپنے رشتوں کو فقیت نہیں دی سب سے پہلا حق تون کی اپنی بیٹیوں کا آتا تھا۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا عمر کی بیٹی تھی۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا ابوبکر کی بیٹی تھی۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ حضرت کی بہن تھی۔ انہوں نے انہیں دیا تھا؟ اگر نہیں دیا تھا تو اعتراض کس بات کا؟ اور تیسرا آپ کی وراثت کا حقدار اگر کوئی بنتا تو سیدنا عباس تھے آپ کے چچا یعنی آپ کی بیٹی اکیلی حقدار نہیں تھی آپ کی بیویاں آپ کی بیٹی اگر ہوتا تو آدھا اس کا تھا ایک بٹا آٹھ بیویوں کا تھا اور باقی جتنا تھا وہ سارا چچا عباس کو جانا تھا کیا سیدنا عباس نے تقاضا کیا تھا تو یہ ایک ایسا بہتان عظیم ہے جو سیدنا ابو بکر پہ لگایا جاتا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یہاں یہ بات یاد رکھے ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت آپ کی امانت کا متعارف ہونا چاہیے کہ آپ اگر چاہتے تو اپنی بیٹیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بٹاٹ انہیں دے کے انہیں بھی ادا دے دیتے کہ رسول اللہ نے جو کہا تھا انہیں بات چھوڑو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا مفاد پہ بھی زیادہ آتی ہے انہوں نے یہ سوچا کہ میرے نبی کا حکم کیا تھا اور اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے وہ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کل ان کا نبا حکماج تما رسولی نے کہو ان کا نہ اگر تمہارے باپ ماں باپ تمہارے بیٹے باز بازو تمہاری بیویاں وہ عشیرت تمہارے رشتہ دار وہ اموال نے ایک طرف تمہا وہ مال جنہیں تم کماتے ہو وہ تجارت کسا وہ تجارت جس کی مندی سے تم ڈرتے ہو احبا الیکم من اللہ ورسولی اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اچھی لگنے لگے تو فتربسو حتی آیاتی اللہ بعمری پھر انتظار کرو اللہ کسی بھی وقت تم پہ عذاب نازل کر دے گا تو سیدنا ابو بکر نے تو اپنے رب کا حکم مانا کہ انہوں نے کہا اپنے رسول کی بات ماننا اپنی اولاد کی بات نہ ماننا اپنی بیویوں کا مد نظر نہ رکھنا سدنا ابو بکر نے اس بیٹی پہ ظلم نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے رب کا حکم مانا تھا اور اپنے رسول کی تعلیمات پہ عمل کیا تھا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اتنی دلیری کے ساتھ اتنی کمینگی کے ساتھ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور انہیں ایسا ظاہر کیا جاتا ہے اور پھر یہ دیکھیں سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتنے اللہ کے فرما بردار اور اپنے نبی سے اتنی محبت کرنے والے تھے جنگ یماما کے اندر جب مسلمانوں کے چھ ہزار افراد شہید ہوئے یہ سب سے پہلا بڑا نقصان تھا جو مسلمانوں کا ہوا تھا جو مسلم کذاب کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اس میں بہت سے افاظ شہید ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المومنین لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے اور مختلف ورکوں میں مختلف پتوں پہ ہڈیوں پہ لکھا ہوا بکھرا ہوا سارا موجود ہے کیوں نہ ہم اسے دو گتوں کے اندر دو جلدوں کے اندر ایک کتاب کی صورت میں ترتیب دے لیں تو سیدنا ابوبکر نے کہا جو رسول اللہ نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا اب یہاں پہ قرآن تو وہی تھا جس کی ترتیب رسول اللہ نے بتا دی تھی جس کو لوگوں نے حفظ کیا ہوا تھا لوگوں کو یاد تھا کہ رسول اللہ نے اس کی ترتیب کیسے بتائی ہے کون سی سورت پہلے کون سی اس کے بعد کون سی اس کے بعد کون کون سی آیت کہاں کہاں پہ لگانی ہے یہ ساری ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتائی تھی لیکن صرف ایک جگہ لکھ کے رکھنا کہا جو رسول اللہ نے نہیں کیا میں نے نہیں کرنا سیدنا عمر کہنے لگے ابوبکر بکر حرج کیا ہے دیکھیں پہلی کتابوں کا جوحال ہوا تھا آپ نے نہیں دیکھا کہیں خدا نہ کرے اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے تو ابو بکر مصر ہیں تو حضرت عمر کہنے لگے ایسا کرتے ہیں میرا ایک موقف ہے دوسرا آپ کا ہم ایک تیسرا بندہ بنا لیتے ہیں اور تیسرا موقف یا حضرت زید بن صابت انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالس بنایا گیا اور سیدنا عمر کے حق میں یہ فیصلہ ہوا تو باوجود اس بات کے کہ آپ خلیفت اور رسول تھے سیدنا عمر ان کی اس وقت ایک وزیر کی حیثیت تھی لیکن جب حق ان کے حق میں فیصلہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ میری بےزتی ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے ہم نے ایک فیصل مقرر کیا اس نے جو فیصلہ کیا مجھے قبول ہے یہ تھے مسلمانوں کے خلاف جن کے متعلق بری باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں اور ان کی دیانتداری میں عرض کروں جب یہ آخری عمر میں بیمار ہوئے انہوں نے اپنی اولاد سب کو بلایا اور اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے کہنے لگے بیٹی میری ساری اولاد میں سب سے پیاری تم ہو یعنی آپ اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ پیار سید عائشہ سے کرتے تھے ویسے تو ساری اولاد سے ہی پیار ہوتا ہے بیٹی میں نے تمہیں ایک باغ دیا تھا میرے دل میں بڑا کھٹکتا ہے سارے بچوں کو نہیں دیا تھا تو بیٹی میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں اگر فوت ہو جاؤں تو وہ باغ واپس کر دینا جس طرح تقسیم ہوگی اس کے مطابق کرنا آپ اندازہ فرمائیں جو اتنے محتاط ہیں ہمارے علماء اپنی تنخواہ کا بات جہاں سے لیتے ہیں نا سیدنا ابوبکر کے ان کی تنخواہ مقرر ہوئی تھی اور انہوں نے تنخواہ کا پتا کیا کیا تھا جب آپ فوت ہونے لگے تو آپ نے کہا فلاں فلاں چیز میرے اساسوں میں ہے اور آج تک میں اتنی تنخواہ بیت المال سے لے چکا ہوں وہ ساری چیزیں بیچ کے تنخواہ واپس کر دینا کیا ایسا شخص اس کے متعلق کوئی شخص یہ سوچے کہ یہ دیاتدار نہیں ہے جسے اللہ سچا کہتا ہے اس نے خود کہا یہ صدیق ہے اس جیسا سچا کوئی نہیں ہے اگر کوئی بدبخ اللہ کے صدیق کو جھوٹا کہے اللہ نہیں وہ تجوس انسان جھوٹا ہے وہ مکار ہے جو اللہ کے سچے کو جھا کہ اور آج ان باتوں پہ اگر کوئی ان کا دفاع کرے تو کہتے ہیں یہ فرقہ وریت ہے اگر کوئی ان کے حق میں بکواس کرے تو وہ کوئی بات نہیں ہے اور میرے عزیز بھائیو یاد رکھو اگر بات صرف اتنی سی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت اور عظمت کا معاملہ ہوتا تو وہ ہمارے سروں کے تاج ہے ہمارے دلوں کی وہ دھڑکن ہے لیکن جو لوگ ان کا نام لے کے ہمارے ان اسلام کو جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو میں نے جو جو کسی نے مجھ پہ احسان کیا میرے ساتھ معاملہ کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا کسی کا کوئی احسان نہیں مجھ پہ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا وہ اللہ دے گا کہا وہ ابو بکر ہے اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا اور کیسی اچھی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ساتھ نیا نہ ہوتا تو کوئی آپ سے پوچھتا رسول اللہ یہ چیز آپ نے فرمایا تمہیں کل دے دوں گا تو ایک عورت نے کہا یارس اللہ اگر آپ نہ ہوئے آپ نے فرمایا ابو بکر سے لے لینا بس گاؤں کے لوگ جو ہے نا ذرا بڑے سخت ہوتے ہیں وہمی قسم کے وہ عورت کہنے لگی اگر عمر بھی نہ ہوئے تو کہنے لگی عثمان سے لے لینا ابو بکر نہ ہوئے تو کہا عمر سے لے لینا کہا کہا عمر نہ ہوئے کہا عثمان سے لے لینا کہا اگر عثمان بھی نہ ہوئے تو کہا تو بھی مر جانا پھر اور جب بھی کوئی بات ہوتی آپ ہمیشہ کہتے میں ابو بکرمر میں ابو بکر امر وہاں گئے میں اور ابو بکر اور عمر یہ کیا اور یہاں تک کہ کبھی کسی شہادت کی بات آتی کہا میں بھی یہ کہتا ہوں ابو بکر اور عمر بھی یہ کہتے ہیں حالانکہ دونوں وہاں موجود نہیں ہوتے تھے آپ کو اتنا اعتماد تھا اپنے دونوں ساتھیوں پہ اللہ اکبر میرے عزیز بھائیو یہ ابو بکر اتنے عظیم انسان تھے ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر کے سہن میں تشریف فرما تھی آسمان بڑا شفاف تھا ہر طرف ستارے چمک رہے تھے تو اماں جی نے ایسے جیسے خلا میں کوئی گھورتا ہے گھور رہی تھی سوچ رہی تھی کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا سوچ رہے ہو کہنے لگی یا اللہ میں یہ سوچتی ہوں یہ آسمان کے اتنے ستارے ہیں کس کی کسی کے اتنے بھی عمل ہوں گے نیک کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہوں گی آپ نے فرمایا ہاں تو عائشہ کہتی ہیں اما جی کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ میرے بابا کا نام لیں گے میں نے کہا کس کی آپ نے فرمایا عمر کی تو کہتی ہیں میرا میں ایک دم تھوڑی سی مرجاس ہی گئی تو انہوں نے کہا عائشہ جو تیرے ذہن میں ہے تو اپنے باپ کے متعلق سوچتی ہے تو تیرے باپ کی ایک رات کی نیکیاں جب وہ ہجرت کی رات میرے ساتھ رہے تھے وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے حضرت عمر ساری زندگی کہتے تھے کوئی میرے ساتھ سودا کروا دے میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے لے اور اس رات کی نیکیاں مجھے دے دے جو آپ کے ساتھ ہجرت کی رات آپ نے گزاری جس شخص کی ایک رات کی نیکیاں اتنی تھی جس کی قدر اللہ نے کی جن کا نام لے کے اللہ نے جنت کی بشارت دی آج چودویں صدی کا بدبخت کوئی انسان یہ ان کے متعلق اعتراض کرے کہ وہ دہانت دار نہیں تھے <تصفح> وہ ابو بکر کو اعتراض نہیں وہ اپنے رب پہ اور اس کے رسول پہ اعتراض کرتا ہے کیونکہ انہوں نے انہیں دیانتدار کہا تھا اسی طرح میرے عزیز بھائیو اس کے بعد خلافت سیدنا عمر کے پاس گئی وہ کیسے گئی اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ وہ بھی عرض کروں گا کہ یہ کوئی ایسا کمپٹیشن نہیں تھا کوئی ایسا کلیش نہیں تھا جس کو بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور جب سیدنا ابو بکر خلیفہ رہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایسی بات نہیں کہنا کہ ہوا ہے باقی جہاں تک اختلاف کی بات ہے زندگی میں کئی مرتبہ رسول اللہ کی زندگی میں بھی ایسا ہوا سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر میں کسی بھی فیصلے میں اختلاف ہوا سیدنا عثمان کے ساتھ ہوا سیدنا علی کے ساتھ ہوا یہ ہوتی ہے انسان ہونے کے ناطے اور ان کا فیصلہ ہوا اور ہر نے فیصلے کو قبول کیا ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اپنے دل میں دوسرے کے متعلق بغض رکھتا ہو ایسا بالکل غلط ہے اللہ نے ان کے دلوں کو صاف قرار دیا اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی ہم جنت سے کیسے روک سکتے ہیں اگر ہم ان کو برا کہیں گے اپنے اپنے آپ پہ جہنم کی اسٹمپ لگائیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے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 اشحد اللہ الله اللہ لا اللہ شریک اللہ و اشحد المحمدن ابدول اللهم صل على محمد علی محمدن کما صلی تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم حمید المجید اللہ المبار محمد علی محمدن کمہ بار تعلیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم حمید المجید یہ خواتین کے لیے اعلان ہے محرم الحرام کے حوالے سے مکرم لائبریری میں دس سے قرآن ہوگا خواتین کے لیے دو نومبر بروز اتوار بعد دوپہر ساڑھے تین بجے سے پانچ بجے تک خواتین سے شرکت کی اپیل ہے یہ النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے ہے یہ ہماری جمعے کے نمازی تھے محمد انیف صاحب کپڑے والے جو الہی سے وفات پا گئے ہیں نماز کے بعد ان کا جنازہ ہوگا ساتھی سنن اور نوافل بعد میں ادا کریں ان کا جنازہ پڑھیں گے ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے والد کے لیے دعا کریں وہ بیرون ملک میں بہت پریشان ہیں اللہ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے ایک بھائی نے اپی دعا کی اپیل کی ہے آپ سے اور ضرورت برایتی یا خون بی پازیٹیو کہتے ہیں میرا اور بیٹا جس کے لیے آپ کو دوبارہ دعا کے لیے عرض ہے میرے بڑا پے کا سہارا ہے اے اللہ اس پہ رحم فرما اس کے معاملات کی اصلاح فرما انہوں نے اپنا فون نمبر بھی دیا ہے 03006400795 اگر کوئی بھائی خون کا عطیہ دینا چاہے یہ میرا خیال عبداللہ ہے غالباً بچے کا نام اور یہ اسے ایسی تکلیف ہے کہ اسے بار بار خون لگتا ہے اللہ اس پہ رحم فرمائے اللہ ان کے والدین کی پریشانیوں کو دور فرمائے یہ ایک بھائی نے کہا ہے گھروں میں پریشانیوں کے لیے دعا فرمائے اللہ سب مسلمانوں کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے سب کے معاملات کی اصلاح فرمائے <تصفح> یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ غبارے والے گیس سلینڈر پھٹنے سے دو بچے زخمی اور ایک وفات پا گیا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ جو زخمی ہیں انہیں صحت کاملہ عاملہ عطا فرمائے اور جو بچہ فوت ہو گیا ہے ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے یہ ایک بھائی نے کہا کہ میری بیوی بی اپنے رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر ناراض ہو کر چلی گئی ہے دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہر گھر میں سکون نصیب فرمائے چاہے وہ عورت ہے یا مرد اللہ اگر مرد غلط ہے تو اللہ اسے ہدایت دے اگر خواتین غلطی پہ ہیں تو اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اے اللہ کسی کا گھر نہ اجڑے سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما اے اللہ سب کے گھروں میں راہتیں عطا فرما یہ بھائی نے کہا کہ میں نے کسی کو تین لاکھ امانت کے طور پر دی تھی تین چار دن کے بعد اس نے امانت وصول کرنے کے لیے کہا تو اس نے ٹال دیا میں نے ان پیسوں سے اپنے بیٹی کی شادی کرنی تھی اس نے یہ پیسے مجھے نہیں دیے اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں اللہ رب العزت رحم فرمائے یہ انتہائی بدیانتی اور غلازت ہے امانت کے اندر خیانت کرنی واپس نہ کرنا وہ کہتے ہیں دیکھیں بیٹی کی شادی کے لیے چاہیے اگر خدا نخواستہ آپ نے نہ دیے اس کا معاملہ بگڑا تو پورا گھر تباہ ہوگا کتنی بد دعائیں ہیں جو ملیں گی اس کو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور یہ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو ایک تقیدہ وطل مظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت کے سامنے جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا چاہے کچھ مدت کے بعد تو اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے تو کہا جب وہ پکڑتا ہے تو پھر اللہ نہیں چھوڑتا ان نہ بدشوربی کلا پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمر نے یزید کے منع کرنے کے باوجود شہید کر دیا تھا یا پھر اور معاملہ ہے میں تو وہاں موجود نہیں تھا نہ کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ کس نے شہید کیا تھا یا کس نے نہیں تو نہ اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون تھا کچھ یزید فون کر کے کہہ رہا تھا کہ فلاں کو مار دو یا فلاں کو چھوڑ دو انشاءاللہ یہ سارے باتیں اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آئیں گی آپ کے سامنے عرض کروں گا اور پھر ہر انسان کی اپنی ذہنی اپروچ ہے کہ وہ اسے کس رنگ میں سمجھتا ہے تو میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ باتیں یہاں سے شروع اس لیے کی ہیں کہ آپ کو احساس ہو کہ یہ کوئی ایسا کلیش نہیں تھا جو کفر اسلام کا تھا یہ ایک ایسے معاملات تھے لیکن اسے بنا دیا گیا ہے انشاءاللہ جب یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں گا تو اللہ کی توفیق سے بات سمجھ آ جائے گی ہمارے کچھ ساتھی جنڈیالہ باغ والوں سے تشریف لائے ہیں وہ مسجد بنا رہے ہیں انہوں نے دو لاکھ ادا کر دی ہیں ساڑھے چار لاکھ ادا کرنے ہیں تو وہ آپ کے پاس تشریف لائے ہیں یہ شوکت علی صاحب ہمارے پاس اعتکاف بیٹھتے ہیں کئی سالوں سے انہوں نے اپنی گرا سے کافی پیسے خرچ کیے ہیں اللہ ان کو برکت عطا فرمائے اور یہ آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اور اپنے گھر کی تعمیر یہ آسن انداز میں کر سکیں کیا ایک ٹائم میں دو بیٹیوں کا نکاح ہو سکتا ہے دس کا بھی ہو سکتا ہے یہ جو لوگوں کے اندر ہیں کہ اگر بیک وقت دو بیٹیوں کا نکاح ہوا تو ایک اجڑ جائے گی یہ بکواس ہے کوئی ایسی شریعت کے اندر بات نہیں ہے یہ شاید ہندوؤں کی کتابوں میں یہ ضرور ہو لیکن مسلمانوں کی اسلامی تعلیمات کی جتنی بھی کتابیں ہیں مجھے وہاں سے کوئی ایسی بات نہیں ملی کیا ایک ٹائم میں دو بیٹیوں کی رخصتی بھی ہو سکتی ہے اس کا بھی جواب یہی ہے قبر کے متعلق بتائیں قبر کیسی بنانی چاہیے صرف نشانی کی نیت سے تختی لگا سکتے ہیں نہیں میرے بھائی بس نشانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قبر پہ تھوڑی سی مٹی ہو جس سے پہچان سکیں کہ یہ قبر ہے قبر کیسی بننی چاہیے دو طریقے ہیں ایک ہے قبر اسے کہتے ہیں لحد ہم اپنی زبان میں اسے سامی کہتے ہیں یہ قبر کھود کے اس کی بغل میں ایک اور قبر کھودی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ بات آئی کہ آپ کو لہد میں دفن کیا جائے یا شک میں شک ہوتی ہے جو سیدھی قبر ہمارے ہاں عموماً کھودتے ہیں تو یہ بات طے ہوئی کہ گور کنوں میں اگر لہد کھودنے والا پہلے آئے گا تو وہ لہد کھودے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہد میں دفنائیں گے اگر شک والا آیا تو اس میں دفن کر دیں گے تو لیکن اللہ کی قدرت کے لحد والا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں دفن کیا گیا لیکن ہمارے قبرستانوں میں چونکہ جگہ اتنی نرم ہو چکی ہے کہ یہاں لہد بنانا ممکن نہیں ہے یہاں تو بلکہ کھود کے درمیان میں اینٹے رکھتے ہیں اور ساتھیوں کو یہ چاہیے کہ اپنے مردوں کو سنت کے مطابق دفنائیں کچھی اینٹیں مگوا کے رکھیں پکی اینٹوں کے ساتھ قبر مت بنائیں اسی طرح یہ ایک روایت بن گئی ہے سلیب رکھنے کی اس میں پھٹے رکھنے سلیب سے بہتر ہیں اس لیے ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو سنت کے خلاف ہے اس سے کوئی جہاں ہم اتنے پیسے ہر معاملے میں لگاتے ہیں تو یہاں اگر کچھ پیسے خرچ کر لیں گے تو اپنے بھائی کو اپنے عزیز کو ہم سنت کے مطابق ودا کریں گے اللہ ہمیں ایسی ہی توفیق عطا فرمائے اللہم منصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تزلنا وزدنا ولا تمقصنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء الدين ازح بالباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وغننا بفضلك من سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفره ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالامان نا بالإمان ولا تجعل في قل بنااضل للذين آموا ربنا إن كوف الرحيم